الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحده صدق واد وعز و آزد جندَََََ و حضم اللہ وسلم علام اللہ نبی اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم و الله اللہ وبركاتہ آج چودہ سو ماہ رب آسانی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ کی کتاب دعوت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاذ محترم اسلامی حکومتوں کے قیام اور ان کی مختصر تاریخ کا ذکر فرما رہے ہیں آج کے درس میں ہم عموی خلافت کے مشہور خلافہ کا ذکر کریں گے جو کہ عموی خلافت کے حقیقی ستونوں میں سے تھے ان مشہور خلافہ کی عمرے اور مدت حکومت کا بھی مختصر تذکرہ کیا جائے گا عمویوں کی خلافت سن اکتالیس ہجری سے شروع ہوتی ہے اور سن ایک سو بتیس ہجری تک جاری رہتی ہے یعنی عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے چھ سو اکسٹھ سے شروع ہو کر سات سو پچاس عیسوی تک یہ حکومت برقرار رہی ہے عموی خلافت کے سب سے مشہور خلیفہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی مدت خلافت انیس سال آٹھ مہینے ہے رجب کے مہینے میں سن ساٹھ ہجری میں اٹھہتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا یہ ماہ رجب میں رجب کے کونڈوں کے نام سے جو خیرات تقسیم کی جاتی ہے یہ در اصل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت ہے چونکہ رجب میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ آئے اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے معاویہ بن یزید آئے صرف چالیس دن تک ان کی حکومت تھی گویا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی حکومت 23 سال تک جاری رہی اس کے بعد مروانیوں کا دور شروع ہوتا ہے مروان بن حکم ان کے سب سے بڑے تھے عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبدالملک یہ ان کے مشہور خلفاء میں سے ہیں عبد الملک بن مروان نے 21 سال تک حکومت کی ہے ولید بن عبد الملک نے 9 سال 8 مہینے تک حکومت کی ہے عبد الملک بن مروان انتہائی سخت کنٹرول رکھنے والے شخص تھے اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک بھی اسی طرح سخت منظم قسم کے انسان تھے اور یہ تعمیراتی کاموں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے عموی خلافت میں جو شخصیت زیادہ قابل احترام اور قابل قدر ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہیں افسوس کے ان کی مدت خلافت بہت ہی کم تھی ان کی مدت خلافت صرف دو سال پانچ مہینے تھی ہشام بن عبد الملک بن مروان بھی بہت ہی مشہور خلافہ میں سے ہیں جنہوں نے انیس سال سات مہینے تک حکومت کی ان میں ایسے کمزور خلافہ بھی تھے جن کی مدت خلافت صرف ستر دن تھی میرے بھائیوں اب اگلا عنوان شروع ہوتا ہے الفتوحاتی بنی امیہ امویوں کے دور میں فتوحات کا تذکرہ امویوں کے دور میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ کسی بھی دور میں نہیں ہوئی معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت سن اکتالیس ہجری سے ساٹھ ہجری تک جاری رہی ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات نے بہت زیادہ ترقی کی مشرق کی طرف و معاورا کو فتح کرتے ہوئے بخارا اور تاجکستان کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا دوسری طرف افریقہ میں معاویہ ابن خدیج ردی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جو کہ اس وقت افریقہ کے امیر تھے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے تیسری طرف اقبا بن نافع رحمہ اللہ کی سرکردگی اور قیادت میں بہت بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے مشرق میں خوراسان سجستان جسے آج افغانستان کہا جاتا ہے یہ ایک دفعہ فتح ہوا تھا دوسری بار وہاں بغاوت ہوئی بغاوت کو کچلنے کے لیے دوبارہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان پر چڑھائی کروائی اور اس طرح یہ علاقے دوبارہ فتح ہوئے رومیوں کے خلاف جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ کا نظام بنایا تھا سردیوں اور گرمیوں کی تشکیلات کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا وہ جاری رہا اور سسلی نام کے جزیرے پر روڈس نام کے جزیرے پر مسلمانوں نے بحری جنگیں لڑی اور ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا سن اڑتالیس ہجری میں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے آج استنبول کہا جاتا ہے جو کہ آج کے ترکی کا دارالحکومت ہے اس علاقے کی فتح کے لیے معلومات اکٹھی کی سن ترپن ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا جو اس وقت کے قائد البحر یعنی ایڈمرل سفیان بن عوف ازدی کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا یہ تشکیل سات سال تک جاری رہی جس میں مسلمانوں نے استنبول کے کافروں کا رومیوں کا محاصرہ جاری رکھا اس محاصرے کے دوران حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب ہی دفن کیے گئے آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ترکی میں مشہور و معروف ہے جیسے کہ پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے یزید کے بارے میں اچھا گمان تھا اس سلسلے میں آپ کو یہ بات یقیناً سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یزید جنگ اور جہاد کے میدانوں میں بھی بہت زیادہ کارنامے دکھاتا رہا ہے اس لیے ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں اچھا گمان تھا یزید بن معاویہ جس کی حکومت ساٹھ ہجری سے چونسٹھ ہجری تک برخارہ رہی اس کے زمانے میں اقبا بن رحمہ اللہ افریقہ میں اٹلانٹک دریا کے قریب جا پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا وہ مشہور تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس دریا کے اور سمندر کے اس پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں تو میں وہاں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا لیکن اس زمانے کے انسانوں کو اس پار کی انسانی آبادی کی معلومات نہیں تھی وہ غزل خوارزم اور مسلمانوں نے اس وقت خوارزم نامی علاقے کی طرف جہاد کا آغاز کیا جو کہ آج کے ازبکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے یزید کی حکومت اکثر حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے جنگ و جدال میں گزری جس میں حضرت شہید کربلا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کام آئے اور انہوں نے جام شہادت پیا اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جنگیں اور جھڑپیں ہوتی رہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے کوششیں کی تھیں اور یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفاء کی صفوں میں شامل ہیں اگرچہ تاریخ میں زیادہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی ایک مظلوم شخصیت کے طور پر تاریخ اسلام میں موجود ہیں جن کی خلافت بہت بڑے رقبے پر محیط تھی انہوں نے حجاز مقدس اور عراق اور بہت سارے علاقوں پر اپنی حکومت اور خلافت قائم کی تھی لیکن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف زبردست ظالمانہ کاروائی کر کے انہیں کابۃ اللہ کے اندر کابت اللہ کے سامنے بیت اللہ کے سامنے قتل کیا اور شہید کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسما بن ابی بکر کے صاحبزادے تھے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو کہ چونسٹھ ہجری سے چھیاسی ہجری تک جاری رہتی ہے فتوحات رک گئی تھی ہاں ماوراؤ نہر کے علاقے میں تھوڑی بہت پیش قدمی ہوتی رہی عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھڑپوں میں مصروف تھا شیو اور خوارج نے جو فتنے اور انقلابات کھڑے کیے ہوئے تھے اس کے خلاف مصروف رہا عبد الملک بن مروان کو ان فتنوں نے شیعوں کے اور خوارج کے انقلابات نے بہت تنگ کیا حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان رومیوں کے ساتھ مال کے بدلے میں صلح کرنے پر مجبور ہوا تاکہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے یعنی اس میں ایک فقی مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی مملکت اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے صلح کرنے کی خاطر اگر کافروں کو پیسہ دینے کی ضرورت بھی پڑے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے دلائل سیرت میں بھی موجود ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح کی کوشش کی تھی لیکن سات بن ابادہ اور سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے لیکن اگر آپ سیاسی یا جنگی تدبیر کے طور پر اسے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم جاہلیت میں ان کو بغیر پیسوں کے کھجور نہیں دیا کرتے تھے تو آج کیسے جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے ان کو بغیر پیسوں کے ہم اپنا کھجور دیں گے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں فتوحات تو آگے نہیں بڑھ سکی لیکن انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا کر اپنی حکومت کو مضبوط کیا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو کہ چھیاسی ہجری سے 96 ہجری تک محیط ہے فتحات کے سلسلے کا آغاز ہوا اور ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک اظہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے علاقے اور قلعے وہاں فتح کیے ماوراؤ نہر کا علاقہ قطعیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتح ہوا ان کے زمانے میں بخارا سمر فرغانہ کاسان اور ترکستان کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے جو کہ آج کے دریائے جیہون کے ڈیلٹا پر واقع ہیں کاشان یہ وہ علاقہ ہے جسے کاسان کہا جاتا ہے عربی میں اور بدائی و سنایا کے مؤلف علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں افریقہ میں موسیٰ بن نصیر نے جو کہ افریقہ کے امیر تھے انہوں نے مراکش اور مغرب کو فتح کیا اور سن 86 ہجری میں انہوں نے عیاش بن آشیل کی قیادت میں ایک بحری بیڑا بھیجا جس نے سسلی میں جا کر جنگ کا آغاز کیا اور, اور وہاں سے بہت زیادہ غنیمتوں کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا اس کے بعد موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ نے طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی قیادت اور سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جو کہ سن ترانوے ہجری میں اندلس میں داخل ہوا اور وہاں انہوں نے روڈریک نامی جو اسپانیوں کا بادشاہ تھا اس کے خلاف شزونا نامی علاقے میں جنگ لڑی جس میں روڈریک کو ناکامی ہوئی اور وہ مغلوب ہوا پھر طارق بن زیاد موسا بن نصیر سے جاملے اور دوسرے ہسپانوی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آقا موسا بن نصیر کا ساتھ دیا اور ہندوستان میں محمد بن قاسم ثقی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا آغاز کیا اور بہت سارے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اس زمانے میں کراچی کے بندرگاہ سے وہ داخل ہوئے تھے اور ملتان تک تقریباً انہوں نے فتح کی تھی اور یہ قصے ہمارے ہاں تو بہت ہی مشہور ہے کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمان اسلام سے آشنا ہوئے سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ جو کہ 96 ہجری سے 99 ہجری تک جاری رہتا ہے قطعیبہ بن مسلم نے چین کی سرحدوں کو عبور کیا اور کاشغر نامی شہر کو فتح کیا جو کہ آج کے مشرقی ترکستان کا علاقہ ہے جس کے سلسلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر آج ان علاقوں میں دوبارہ سے چینی حکومت اور کمیونسٹوں کی حکومت کی طرف سے ترکستانی مسلمانوں پر ظلم ستم اور جبر و تشدد کا ایک دردناک اور المناک سلسلہ جاری ہے ہم اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ کاشغر کا جو علاقہ ہے جسے اس زمانے میں سنکیاں یا شنجیاگ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں تاکہ ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے سلسلے میں معلومات حاصل ہوں کہ ترکستان مشرقی ترکستان میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور کتنا زیادہ جبر و تشدد ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ہو رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے چائنا کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے کم از کم چائنا کے خلاف اتنی نفرت اور عداوت کا اظہار تو کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی بائیکاٹ کریں اتنا تو کم از کم اسلامی غیرت اور اسلامی قوت کا تقاضا تو میرے بھائیوں بنتا ہی ہے اس سلسلے میں اس بات کا بھی ہمیں اشارہ کرنا چاہیے بلکہ یہ تو بہت ہی واضح ہے پاکستان میں جو روڈ گوادر سے کاشغر تک جا رہا ہے یہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خلاف ظلم و تشدد اور جبر کا ایک نیا سلسلہ ہے ہمیں اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے چائنا کے ان منصوبوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا واقعہ بر میں پاکستان اور ان علاقوں میں نہ دوہرایا جائے اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور غمخاری کا حصہ نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے غم میں اور درد میں شریک ہوں اتنا تو ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ہم سب کے سب مسلمان ہیں الحمد اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے درد میں شریک ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان جو ہیں ایک آدمی کی مانند ہے ایک شخص کی مانند ہے ان اشتقہ آئین ہو اشتکا کل ہو ہو اشتکا ہو اگر اس کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا وجود درد سے کراہ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا وجود درد سے بےتاب ہوتا ہے